اس کے علاوہ میرے دوستو ہمارے لیے ایک اور اہم بات یہ بھی ہے ہمارے زمانے میں یہ جو تجارت ہوتی ہے اس کی بڑی مقدار سمندری جہازوں کے ذریعے ہوتی ہے منوں اور ٹنوں کے حساب سے اتنا زیادہ مال ہوائی جہازوں کے ذریعے نہیں لایا جا سکتا کوئی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں پانچ سمندری راستے ہیں میں نام آپ کے سامنے گنتا ہوں سب سے پہلا ہرمز کے نال. نمبر دو مندپ کنال نمبر تین سویس کنال نمبر چار جبرالٹر کنال اور جبرالٹر یہ جبل الطارق ہے تارخ بن زیاد رحمہ اللہ کی طرف منصوب ہے جہاں سے وہ اندلس میں داخل ہوئے تھے یورپ میں داخل ہوئے تھے اور نمبر پانچ پاناما کینال صرف یہ ایک چینل یہ کینال جو ہے یہ مغربیوں کے پاس ہے کفار کے پاس اس کے علاوہ ہرمز بھی مسلمان ممالک کا ہے مندپ بھی مسلمان ممالک کا ہے سویس بھی مسلمان ممالک کا ہے اور جبر الٹر بھی مسلمان ممالک کا ہے اور ان کے پاس جو ہے وہ صرف ایک کینال ہے پاناما کینال گویا کہ مسلمان ممالک اگر چاہیں تو پوری دنیا کے سمندری راستوں کو بند کر سکتے ہیں اور عثمانی خلافت کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا سوئیس کنال جو ہے بند ہوتا تھا اور جو بھی بحری جہاز وہاں سے گزرنا چاہتا تھا وہ جی زیادہ کرتا تھا ٹیک زدہ کرتا تھا پھر گزرتا تھا میرے دوستو بری بحری اور فضائی ٹرانزٹ کے جو حقوق ہیں یہ سب اصل میں ہمارے ہیں اگر ہمارے مسلمان ممالک نہ چاہیں تو ان کی تجارت زمینی بھی رک جائے گی فضائی تجارت بھی رک جائے گی اور سمندری تجارت بھی رک جائے گی اور سمندری تجارت کے مثال میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ دنیا میں پانچ سمندری راستے ہیں آج تک چھٹا راستہ نہیں ہے اور ان میں سے چار راستے ہمارے مسلمان ممالک میں ہیں اور ان کا جو پاناما کینال استعمال ہوتا ہے وہ ہمارے ہاں کچھ لانے کے لیے کم استعمال ہوتا ہے جبکہ ہمارے یہاں سے جانے کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں سے جو پیٹرول کے بڑے بڑے ٹینکر جا رہے ہوتے ہیں وہ وہاں جاتے ہیں جبکہ ان کے وہاں سے ہمارے ہاں چپس وغیرہ آ رہا ہوتا ہے اور ہمارے ہی ممالک سے خام مواد جو جاتا ہے اس کے ذریعے سے بنائی جانے والی چیزیں مہنگے داموں میں ہماری طرف آ رہی ہوتی ہیں استاد یہاں پر یہ فرما رہے ہیں یہ ہمارے ممالک جو ہیں چاروں طرف سے دنیا کو گھیر سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ اس ممالک کے رہنے والے لوگ آخر کیوں دنیا میں غربت بے علمی بے روزگاری عدم ترقی کیوں اس فہرست میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں تعجب کی بات ہے نا کہ اتنے مالدار ممالک سیاسی اعتبار سے اقتصادی اعتبار سے اسٹریٹجک اعتبار سے پوری دنیا کا کنٹرول جن کے ہاتھوں میں آ سکتا ہے تو آخر کیا وجہ ہے کہ ان ممالک کے رہنے والے لوگ سب سے زیادہ غریب ہیں سب سے زیادہ بے روزگار ہیں تعلیمی اعتبار سے سب سے زیادہ کمزور ہیں وجہ کیا ہے آخر اس کی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیٹرول نکالنے والے ممالک کی تنظیم ہے اوپیک اوپیک کے جو ممبران ہیں وہ اکثر مسلمان ممالک ہیں لیکن وہ پوری دنیا میں خط افلاس اور غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزارتے ہیں ایسے لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر جن کے پورے مہینے کا جن کے پورے مہینے کی آمدنی ایک ڈالر بھی نہیں ہوتی ایسے مسلمان بھی ہمارے موجود ہیں غربت اور افلاس کی لکیر سے بھی نیچے ان ممالک کے رہنے والے عوام زندگی گزارتے ہیں تو یہ تعجب کی بات ہے حالانکہ عالمی تجارتی تحقیقاتی اداروں کا یہ بیان ہے اور ان کی یہ رپورٹ ہے کہ مسلمان ممالک کے اندر جو مال و دولت موجود ہے فروات خیالی ہے یہ خیالی مال و دولت ہے اتنا زیادہ ہے کہ انسان حیران رہ جاتا تفوق الحصر اور المطلع اس کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے اور جاننے والا آدمی حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنا زیادہ کچھ ہمارے پاس موجود ہے مم. یہ کفار کے تجارتی تحقاتی داروں کی رپورٹر ہیں یا ان کی تحقیقات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ممالک میں اتنا زیادہ کچھ موجود ہے مم. بطور مثال ہمیں اگر یہ پتا چلے تو یہ کافی ہے کہ یورپ میں جو قدرتی گیس استعمال ہوتا ہے اس کا 65 فیصد حصہ الجزائر سے آتا ہے صرف ایک ملک سے صرف ایک مسلمان ملک سے جو آنے والی گیس ہے یہ یورپ کے 65 فیصد قدرتی گیس کو پورا کرتا ہے یورپ میں استعمال ہونے والی جو قدرتی گیس ہے اس میں سے 65 فیصد حصہ صرف الجزائر سے آتا ہے ایک ملک سے الجزائر اور مراکش کے راستے سے گزر کر یہ یورپ میں داخل ہوتا ہے پورے یورپ کو گیس پہنچاتا ہے لیکن خود الجزائر کے لوگ اتنے غریب ہیں کہ وہ نان شبینہ کے محتاج ہیں وہ رات کی روٹی کے محتاج ہے دن کی روٹی کے محتاج ہیں لیکن ان ممالک کے جو بادشاہ ہیں ان کا شمار کروڑ پتیوں یعنی ملیونیر میں ہوتا ہے یہ حال ہے ان کا الجزائر کی وہ فلمیں آپ دیکھ لیں جو کہ مجاہدین جاری کرتے ہیں ان کا مقصد ان کی اقتصادی حالت کو ذکر کرنا نہیں ہے اس میں لیکن آپ ان کے رہن سہن اور چل چلن کو دیکھیں عرب ممالک اتنے غریب ہوتے ہیں الجزائر کے عوام بہت ہی غریب ہیں الجزائر کے عوام اکثر یورپ امریکہ اور مغربی ممالک میں جا کر اپنی معاشی زندگی کو ٹھیک کرتے ہیں اور ہمارے لیے یہ بات بھی جاننا کافی ہے کہ مسلمانوں کا جو مرکز ہے جزیرت العرب اس میں پوری دنیا کا پچہتر فیصد پیٹرول موجود ہے پوری دنیا میں جو پیٹرول ہے اس میں سے اگر پچیس فیصد پوری دنیا میں ہے تو پچہتر فیصد صرف جزیرت العرب یا اعل سلول وغیرہ کے قبضے میں ہے اور آپ کو یہ بات بھی سن کر حیرت ہوگی کہ جزیرت العرب کے علاقوں سے ایک دن میں سولہ ملین بیرل پٹرول ایکسپورٹ ہوتا ہے عراق کے جنوب میں جو پٹرول کے ذخائر ہیں وہ ایک دن میں پانچ ملین پٹرول کے بیرل نکالنے پر قادر ہیں اس کے علاوہ جو گیس وہاں سے برامد ہوتی ہے اس کی تو الگ حسابات ہیں یہ صرف پیٹرول کی بات ہم کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو پٹرول اور گیس الجزائر سوریا سودان اور سینٹرل ایشیا کے وسطی ایشیائی ریاستیں برامد کر رہی ہیں اس کا حساب تو ہم نے یہاں پیش نہیں کیا ہے